یوسف علیہ السلام نے اس واقعے کو کسی سے ذکر نہ کیا مگر زلیخا سے یہ غلطی ہو گئی کہ اس کی کوئی ایسی سہلی تھی کہ جس سے اس نے یہ واقعہ ذکر کر دیا اور اس سے اس نے یہ بھی کہہ دیا ہوگا کہ تم کسی کو مت بتانا لیکن آپ آپ جانتے ہیں کہ جب ہمارے پیٹ میں راز نہیں رہ سکتا تو کسی اور کے پیٹ میں کیا رہے گا ہوتا یہی ہے کہ ہم کسی سے کہتے ہیں تو کہتے ہیں تمہیں کہہ رہا ہوں تم کسی کو مت کہنا وہ بھی اپنے خاص دوست کو کہتا ہے اور کہتا تمہیں کہہ رہا ہوں کسی کو مت کہنا اس طرح جب صبح اٹھتے ہیں تو یہ بات عوام میں مشہور ہوتی ہے تو جو دو ہونٹوں میں بات نہ سمائی وہ چار ہوٹوں میں کہاں سمائی ہری سے میں ہے کہ کامیاب ہے وہ شخص جو اپنے راج کی حفاظت کرنے میں کامیاب ہوا تو زبان کی حفاظت کرنا اور اپنے راز کو راز رہنے دینا یہ انتہائی ضروری ہے تو اس نے یہ بات کہہ دی اور یہ بات پھیل گئی اب عورتوں نے یعنی وہ عورتیں جو شاہی خاندان کی عورتیں تھیں انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے کی وجہ سے زولیخا کا مذاق اڑانا شروع کر دیا قول نسب فل مدینہ یہاں مدینے سے مراد شہر شہر میں عورتیں مصر کی عورتیں شاہی خاندان کی عورتیں کہنے لگی العزیز عزیز کی بیوی بی زلیخا ان نفسی ہی ایک غلام کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کرتی ہے قد شاہا حبہ اس غلام کی محبت اس کے دل میں سرایت کر چکی ہے انا لن ہا پولا بے شک ہم ضرور اسے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں محبت میں گم دیکھتے ہیں زلیخا نے جب یہ باتیں سنی تو ان سب کی دعوت کی فلما بھی مکری جب ان عورتوں کے مکر کو زلیخا نے سمات کیا سلط عل ان عورتوں کو بلایا دعوت پر وہ آتا دت لہن متا اور ان کے لیے آلیشان تخت اور تکیے بچھائے اب کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد انہیں چھری دی گئی اور پھل دیے گئے اس زمانے میں رواج یہ تھا کہ مہمانوں کے سامنے پھل کاٹ کے نہ رکھے جاتے بلکہ کھانا کھانے سے پہلے یا کھانا کھانے کے بعد پھل وہ سامنے رکھ دیے جاتے لوگ اپنی مرضی سے اس پھلوں کو لیتے اپنی مرضی سے اسے کاٹتے اور کھاتے تو پھل رکھ دیے گئے اور ان کے سامنے چھری رکھ دی گئیں تو وہ اپنی اپنی چھری سے پھلوں کو کاٹ رہی تھیں وہ آت کل واحد منہ ہر ایک کے ہاتھ میں سکین یعنی چھری دیجی ہر زلیخا نے یوسف علیہ السلام سے کہا کہ ان عورتوں کے پاس سے نکلی ہے حضرت یوسف علیہ السلام وسلام تو کام کاج کیا کرتے تھے اور آپ ایک غلام کی حیثیت سے وہاں رہتے تھے تو کسی کام سے ہم نکلے ہوں گے تو حضرت یوسف علیہ صلاحت جب نکلے تو مفسرین فرماتے ہیں نگاہ نیچی کیے ہوئے نکلے اور آپ کو ان عورتوں میں کوئی دلچسپی نہ تھی نہ تو آپ نے ان کے لباس پر توجہ کی نہ ان کے زیورات پر توجہ کی اور سب شاہی خاندان کی وہ عورتیں تھیں جو انتہائی حسین و جمیل تھیں اور آپ کو ان سے کوئی غرض کوئی رغبت نہ تھی تو جب عورتوں نے یہ دیکھا کہ انسان ہونے کے باوجود اس جوان کو کوئی رغبت ہی نہیں ہے تو انہوں نے خیال کیا کہ یہ انسان نہیں کوئی فرشتہ ہے کہ جیسے فرشتے میں کوئی رغبت ان چیزوں کی طرف نہیں ہوتی فلم نہ اکبر پس جب انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو آپ کی تعریف بیان کرنے لگی آپ کے جلبوں میں ایسی گم ہو گئیں وہ قطانہ ائی دیا اپنی انگلیوں کو انہوں نے کاٹ دیا چونکہ ان کی چھری چل رہی تھیں اور وہ پھل کاٹ رہی تھیں بےتوجہ بھی ہوئی اور ان کی انگلیاں کٹ گئیں اور انہیں تکلیف کا احساس نہ ہوا وہ کل نہ ہاشاللہ کی ماں اور وہ کہنے لگیں اللہ کی قسم یہ تو کوئی بشر ہی نہیں ان ہادا اللہ ملک ان کریم یہ تو صرف ایک عزت والا فرشتہ ہے کہ جس میں کوئی گناہ کی طرف لذت کی طرف اور دنیاوی نام و نمود کی طرف اور دنیاوی زینتوں کی طرف اس کی کوئی توجہ ہی نہیں ایسی بے رغبتی وہ تو نبی تھے اللہ کے ولیوں کو اللہ تعالی نے وہ طاقت عطا فرمائی کہ ساری دنیا ان کے سامنے ہیچ اور کمتر اور حقیر ہوتی ہے ان کی نگاہوں میں دنیا کی کوئی وقت نہیں ہے یہاں پر درس ہے ان لوگوں کے لیے جو یہ کہتے ہیں ہم نگاہ کی حفاظت نہیں کر سکتے اس لیے کہ ماحول ایسا ہو گیا حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں یہ کر کے دکھایا بس نیت انسان کی مضبوط ہو اور اللہ سے دعا مانگے اور اللہ تعالی کرم فرما دے تو یہ سارے کام ممکن ہو سکتے ہیں یہاں پر ایک اور چیز ہے ایک اور نقطہ ہے وہ یہ کہ انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کا دیدار کیا تو دیدار کی لذت میں ایسی گم ہوئی کہ انگلیاں کٹ گئیں انہیں تکلیف کا احساس نہیں ہوا تو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت یوسف علیہ السلام سے زیادہ حسن دیا گیا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر لیتی ہیں تو انگلیاں نہیں بلکہ اپنے سروں کو کٹوا دیتی آپ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو کل بروز قیامت میرا دیدار نہیں کر سکے گا عرض کی کون آپ کے دیدار سے محروم ہوگا فرمایا جو میری سنت کو چھوڑنے والا ہے یعنی فرائض واجبات اور سنت معقدہ کو چھوڑنے والا حضور کے دیدار سے محروم ہوگا اب آپ ذرا خیال فرمائیں سوچیں کہ جب محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کسی کو مرتے وقت نصیب ہو جائے تو اس کی روح کس قدر شاد اور فرحاں گزرے گی اللہ ہم سب کو حضور کے دیدار میں ایمان و آفیت کی موت عطا فرمائے بولی فی کن لدی لم تن سی یہ وہی نوجوان ہے یہ وہی غلام ہے جس کی وجہ سے تم مجھے تانے دیتی تھی والا قد راوت <نَفْسِهِ> میں نے انہیں اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی فس انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا اور میری طرف وہ ہرگز ایک لمحے کے لیے بھی مائل نہ ہوئے لیکن میں نے یہ ارادہ کیا ہے روح جس بات کا میں حکم دیتی ہوں اگر انہوں نے یہ کام نہ کیا جانن ضرور ب ضرور یہ قید کیے جائیں گے اولا یق من مین اور ضرور بضر وہ قید خانے میں مشقتیں اٹھائیں گے ان عورتوں نے کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے کہ ہم حضرت یوسف علیہ السلام کو سمجھائیں ایک ایک کر کے عورت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئی حضرت یوسف علیہ السلط وسلام نگاہیں بند کیے آپ سر کو جھکا کر اللہ کی یاد میں مشغول رہے انہوں نے آ کر پہلے تو یہ کہا کہ زلیخا آپ کو جس بات کا کہتی ہے آپ مان لیں اور پھر نوود بلّہ ذالک سب نے اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی حضرت یوسف علیہ السلام گناہ سے بری تھے آپ معصوم تھے گناہ کا آپ کو کوئی خطرہ نہیں تھا آپ گنا کر ہی نہیں سکتے مگر جس طرح ہم ایک گندے ماحول میں جہاں بدبو آ رہی ہو وہاں بیٹھنا پسند نہیں کرتے تو آپ نے خیال کیا ہے پروردگار وردگار یہ کیسا ماحول ہے کہ گناہوں کی بدبوئیں ہیں اس میں تو اللہ کے نیک بندے ایسے ماحول سے بھی گھن کرتے ہیں شیطان نے ہمارے سامنے گناہ کو آراستہ کر دیا ورنہ گنا اتنا گندا ہے اگر اس کی حقیقی شکل ہمارے سامنے آ جائے تو ہم کبھی اس کا تصور بھی نہ لائے تو اللہ کے نیک بندوں کی نظر میں گناہوں سے انہیں ایسی نفرت ہوتی ہے ایسی گھن ہوتی ہے کہ وہ ایسی باتیں بھی سننے کے لیے وہ اس ماحول میں کھڑا رہنا برداشت نہیں کر سکتے حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کی اے پروردگار مجھے اس سے تو جیل پسند ہے اے پروردگار رب اے پروردگار جیل احب زیادہ پسند ہے الہیا مجھے مما ننی ال جس گناہ کی طرف یہ مجھے دعوت دیتی ہیں اس سے تو بہتر یہ ہے کہ مجھے جیل ہو جائے اس گندے ماحول سے تو میری جان چھوٹے اس میں یہ نقطہ آپ ذہن نشین رکھیں کہ اللہ کے نیک بندوں کو گناہ کی باتیں سننے سے بھی نفرت ہے اللہ ہمیں بھی گناہوں کے بارے میں ایسی نفرت عطا فرمائے ایسی گھن عطا فرمائے اور نیکی سے پیار عطا فرمائے وہ اللہ تو صرف انی کئی دنا اصو النا اور اگر تو نے مجھے ان کے مکر و فریب سے محفوظ نہ رکھا تو میں کہیں ان کی طرف مائل نہ ہو جاؤں اور کہیں میں نادان نہ بن جاؤں نبی معصوم ہے وہ گنا نہیں کر سکتے ہمارے لیے یہ نصیحت ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر بھروسہ نہیں کرنا چاہیے اور ہر وقت ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے اور اللہ سے اس کی پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں گناہوں سے ہمیشہ محفوظ رکھے فس تجا بل پس آپ کے رب نے آپ کی دعائیں قبول فرمائی فسور افعائن ہوں کئی اور ان عورتوں کے مکر و فریب سے انہیں دور کر دیا اور آپ جیل خانے میں چلے گئے ان نہ ہو العلیم و بے شک وہی سننے والا علم والا ہے اب مسئلہ یہ تھا کہ اب جیل میں جائیں تو کیسے جائیں اس لیے کہ عزیز مصر کے سامنے یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ یوسف علیہ السلام نیک پارسا ہیں سارا قصور زلیخا کا ہے تو جیل میں جانے کی صورت یہ بنی کہ زلیخا نے عزیز مصر سے کہا کہ میری بہت زیادہ بدنامی ہو رہی ہے بات بہت پھیل گئی ہے اب آپ ایسا کیجئے کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو چند دنوں کے لیے یا چند مہینوں کے لیے جیل میں ڈال دیں لوگوں میں یہ شہرت ہوگی کہ یوسف علیہ السلام وہ جیل ہو گئی اور لوگ یہ سمجھیں گے کہ کچھ نہ کچھ ان کا بھی قصور ہوگا نوزال اس طرح یہ معاملہ دب جائے گا پھر انہیں جیل سے نکال لیجیے گا سم بدال ماں راول آیا پھر تمام نشانیاں اور حضرت یوسف علیہ السلام کی معجزات دیکھنے کے باوجود ان لوگوں نے یہی فیصلہ کیا لس جو نن نہ ہو کہ ایک مقررہ وقت تک انہیں جیل میں ڈال دیا جائے